السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسیدوں کا مرکز رحمانیہ کیسید لائبری رحمانیہ مزید بورا پیر کناچی ونعوذ باللہ من شرور انحسنا ومن سیئیات اعمالنا من جہدہ اللہ فلا مزل لہ ومن یزللہ فلا حادی لہ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 وخلق منها ذوجها وبس منهما رجالا قسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد وَقَالَ تعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكر اسم الله عليها صوافة فاذا وجبت جنوبها فاكلوا منها واتعموا القانية والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لهومها ولا دما نال کا سخر على کم و بشر المحسن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے اس ذات باری تعالی نے ہمیں وقتاً فوقتاً موقع بوقع ایسے ایام اور ایسے لمحات عطا فرمائے ہیں کہ جن ایام اور لمحات میں اللہ تعالیٰ نے عمال کا عجر و بڑھا دیا ہے ان لمحات اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہوتے ہیں اور زیادہ محبوب ہوتے ہیں جیسے پورا ماہ رمضان ہے اور بالخصوص ماہ رمضان کا آخری اشرہ احتکاف اور شب قدر کی صورت میں ہے اور پھر ماہ ذلحج کے ابتدائی دس دن ان دنوں میں اعمال اللہ کو پسند بھی ہیں زیادہ پسند ہیں اور اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مامن ایامن الحمل احب اللہ فی ہنہ دل ایام یعنی ایام الحشر روایت مختلف الفاظ میں سی بخاری مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلحج میں کیے ہوئے اعمال دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں دیگر دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد فی سوید اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں جائے اور دونوں اللہ کی راہ میں لوٹا دے تو اس کے عمل کا مقابلہ تو کسی بھی دن میں کیا ہوا عمل نہیں کر سکتا باقی دیگر اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ عشرہ ذیل میں کیے ہوئے امال دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے مسند احمد اور مسند ابو ابانا کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کو سب سے عظیم دن قرار دیا ہے سب سے بڑے دن قرار دیا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے انعام ہے اس طرح اللہ تعالی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے تاکہ یہ امت ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کم عمل اور تھوڑے عمل کے باوجود اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ جائے کیونکہ یہ بات معلوم ہے جیسا کہ ایک عدیث مبارک بھی ہے ہمار امتی من سب من سین علا سبعین کہ میری امت کی عمر زیادہ طور پر ساٹھ سے ستر سال ہے جبکہ معلوم ہے کہ سابقہ امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی لہٰذا اس امت کے نیک لوگوں کو نیکی کے امال سالیہ کے زیادہ مواقع حاصل ہوتے تھے تو اس عمر کی اس امت کی عمریں کم ہیں تو اللہ تعالی نے اس کمی اور نقص کا ازالہ یوں کیا ہے کہ کچھ دنوں کے اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا اب آپ دیکھیں جو شخص کسی رمضان میں شب قدر پا لیتا ہے اس نے گویا اسے ایک رات کی عبادت کر کے تریاسی سال مسلسل اللہ کی عبادت میں گزارا ہے اور اسی طرح جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے ان دنوں کے یہ عمل سالوں کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے تو میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ تحفہ اور اعلام ہم پر نازل ہو چکا ہے یہ دن آ چکے ہیں اور ہمیں نصیب ہو رہے ہیں ہماری خوشبختی اور سعادت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کا اہتمام کیجئے اگر عمل کی رغبت پیدا نہیں ہوتی عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا تو پھر یقینا ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں سب سے پہلے اس کا علاج کیجیے سچی توبہ کیجیے استغفار کیجیے اللہ تعالی سے اپنے دلوں کی پاکیزگی صفائی طلب کیجیے دلوں کا تزکیا طلب کیجیے اور اللہ سے اصرار کے ساتھ رو رو کر دعائیں کیجیے کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے تکوا والا بنا دے نیکی سے محبت کرنے والا بنا دے کہ یہ اتنے عظیم دن تیرے انعام کے آ چکے ہیں اور میرے اندر عمل کے اعتبار سے نیکی کے اعتبار سے کوئی خاطر خاط تبدیلی نہیں آ رہی اللہ سے اس حوالے سے سب سے پہلے دعائیں کر کے اپنے آپ کو ان دنوں میں کسرت عمل کے لیے تیار کیجیے بالخصوص ایک عمل جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مسند ابو عوانہ اور مسند احمد کی حدیث میں جس کے پورے الفاظ یہ ہیں ما من ایام آزم اللہ وَلَا أحبُّ من آزم انبئیم فخر ہند منت تحمید ہے وہ تقبیر ہے تحلیل لوگوں ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے ہاں عظیم نہیں ہے اور ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر کسی دن کے عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے لہٰذا تم لوگ کسرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی الوہیت بیان کرو ان یعنی کثرت سے بڑائی حمد اور الوحیت کے کلمات اور وظائف کو دوہراؤ اللہ اکبر الحمد لا الہ لا اللہ یہ کلمات کثرت سے کہو اشارہ ہے کہ دیگر بھی اذکار کرو لیکن جن اذکار میں جن کلمات میں بالکل واضح انداز میں اللہ کی حمد اور صنع اور بڑائی اور الوحیت کا بیان ہے ان کلمات کو کثرت سے ادا کرو جو تکبیرات عید کے کلمات ہیں ان کا بھی جواز نکلتا ہے کہ ان دس دنوں میں انہی تکبیرات عید کے کلمات کو دہرایا جائے اسی حدیث کے عموم کی روشنی میں اور سی بخاری میں عبداللہ بن عمر اور ابو حرانہ رضی اللہ عنہما کا عمل ہے اگرچہ وہ معلن ہے بغیر سند کے امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو حرا رضی اللہ عنہ اشرائے ذلحج میں بازاروں میں چلے جاتے اور کثرت سے یہ تکبیرات کے کلمات کہتے مقصد ان کا یہ ہوتا تاکہ لوگوں کو یہ عمل یاد دلائے چنانچہ لوگ بھی ان تکبیرات کو سن کر تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکبیرات کہنے کا عمل اس عشرہ ذلحج میں بھی ہونا چاہیے اگرچہ سلف سے دیگر صحابہ سے کثرت سے ان دنوں میں یہ اذکار کہنا باقاعدہ نہیں ملتا یوم عرفہ یوم النہر اور یوم تشریق میں کسرت سے ملتا ہے لیکن ان دو آثار سے اشارہ ملتا ہے کہ ان دنوں میں بھی یہ تکبیرات کہنی چاہیے یا کہ اگر یہ تقویرات نہیں تو اذکار کے کلمات جو بھی ہیں جو آپ کو اذکار آتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ کسرت سے کہنے چاہیے تو ان دنوں میں دیگر عبادات کے ساتھ ذکر ادای کا عمل کثرت سے ہونا چاہیے جو بھی آپ کو کلمات ذکر آتے ہیں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارے اور محبوب کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان دنوں میں ان اذکار کے عمل کا کثرت اہتمام ہونا چاہیے اور کیونکہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو جو عمل آپ کرتے ہیں ان پر اصرار کریں اور ساتھ میں نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں جیسے نفلی نمازیں ہیں تحجد ہے سلاۃ الظہ ہے یا ویسے نوافل ہیں دن میں رات میں ان کا کثرت سے اہتمام کریں تاکہ ان دنوں کی برکات اور فضائل ہمیں حاصل ہوں اور ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ کی سلامت اور نعمت کا مستحق بنا سکیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ باوجود دروس میں خطبات جمعہ میں ان دنوں کی فضیلت بتانے یا دہانی کرانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو بہرحال یہ ہماری کتا ہے اس کا اضافہ ہونا چاہیے اور ان حدیث کی روشنی میں اپنے گھروں میں بھی اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں تاکہ گھروں میں بھی اعمال کا اہتمام ہو قرآن کی کثرت سے تلاوت ہو نوافل کا اہتمام ہو صدقات و خیرات کا اہتمام ہو اور اس حدیث کی روشنی میں انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور صحیح کرے یہ تو ان دنوں کے بارے میں جو اعمال تھے وہ ہم نے بتائے ہیں اہم ترین جو عمل ہے ان دنوں کا وہ ایک تو نو الحج کو یوم عرفہ کو روزہ ہے اور یوم الناہر کو دس ذلحج کو قربانی ہے یہ دو عمل بڑے اہم ہیں ویسے تو ان نو دنوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بعض حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے اور سلف صالحین کا عمل بھی ملتا ہے تو وہ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے تو اگر عام دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم نو ذیل حج کا روزہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کے لیے الگ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی آپ سسنم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ نوزل حج کا روزہ اس ایک دن کے روزے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک سابقہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے کس قدر انعام ہے یہ اللہ کا کس قدر تحفہ ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ ابھی اگلا سال آیا نہیں اور معلوم نہیں ہم سے کس قسم کے گناہ ہوں لیکن اس عمل اس روزے کے عمل سے پہلے سے ہمیں گارنٹی دے دی گئی ہے کہ آپ کے سارے سغیرہ گناہ معاف ہیں اللہ کے بندوں یہ اللہ کے انعامات ہیں ان سے اپنے آپ کو فیضیاب ہونے کی فیضیاب کرنے کی کوشش کرو اور دوسرا عمل قربانی کا ہے قربانی دس ذلحج کو بھی ہے اور اگر کوئی دس ذلحج کو نہیں کر پاتا تو گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج جن کو یام تشریق کہتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی ہے یہ ٹوٹل چار دن ہو جاتے ہیں اگر جافضل جا یہی ہے کہ پہلے دن کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے بلا وجہ دوسرے تیسرے دن تک موخر نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ کسی کو عذر ازر ہے کہ وہ لوگوں کو اس سنت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ سنت ہے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن بھی کرنا اگر یہ نیت ہے تو یقیناً اس نیت پر بھی اجر ملے گا لیکن بلا وجہ پہلے دن سے مؤخر نہ کریں کیونکہ نبی صلی اللہ سم کی سنت بھی یہی ہے پہلے دن اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ سب سے افضل دن یوم النار کا دن ہے تو جب یہ سب سے افضل دن ہے تو اس دن ہی عمل کرنا چاہیے اور جو فضیلت آپ نے سنی وہ دس دنوں کی ہے اور ان دس دنوں میں آخری دن یوم النہر یعنی عید کا دن ہے اس لیے افضل یہی ہے البتہ انا سباب کے تحت جو ہم نے بتائے ہیں اگر کوئی موخر کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے جانور نہیں مل پاتا تو وہ دوسرے تیسرے حتیٰ کے چوتھے دن بھی قربانی کر سکتا ہے قربانی بڑا عظیم عمل ہے اگرچہ اس کے لیے الگ سے کوئی فضیلت مروی نہیں ہے قربانی کے عمل کے لیے جو فضیلت مروی ہیں وہ ضعیف ہیں صحیح حدیث سے الگ سے کوئی فضیلت مروی نہیں ہے ہاں اللہ نے اس قربانی کا قرآن میں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدنی زندگی میں پورے دس سال قربانی کی حتیٰ کے سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اسے سنت المسلمین قرار دیا ہے اسے سنت المسلمین قرار دیا ہے اور پھر اسے قربانی کہا جاتا ہے قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب مطلوب ہو تو معنی یہ کہ جس عمل کو قربانی کہا جائے اس عمل سے اللہ کا قرب دیگر امال کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ اللہ کے قرم کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس حوالے سے ایک بات سن لیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی بجائے اگر کسی اور چیز کی غربا کو مساکین کو ضرورت ہے تو قربانی کرنے کی بجائے وہ چیز ان کو مہیا کی جائے وہ زیادہ افضل ہے یہ بات غلط ہے خلاف سنت ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے خود ساختہ یہ باتیں ہیں قلبا مساکین یتیموں بیوانگان وان، وغیرہ وغیرہ پر خرچ کرنے کے لیے سارا سال پڑا ہوا ہے کس نے منع کیا ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مستحقین کی مدد کرو لیکن قربانی ایک سنت ہے ایک مشروع ہے ایک مخصوص طریقہ ہے وہ قربانی ہی کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ زیادہ مستحقین افراد ہیں جن کو گوشت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ ایک قربانی کرے اور بقیہ اگر اس کے اندر جذبہ تھا قربانی کرنے کا تو ضرورت مند سامنے آ گئے تو وہ اس کی وجہ ان کو دے دے تو اس حد تک تو جائز ہے لیکن سرے سے وہ قربانی نہ کرے اور کہے کہ میں کسی ضرورت مند اور محتاج پر خرچ کرتا ہوں اس کا یہ عمل خود ساختہ ہے خلاف شریعت ہے یہ بات درست نہیں اور قربانی بڑا عظیم عمل ہے اور نیکی ہے قرآن مجید میں اس کا اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا صورت حج میں بالخصوص ایک مقام ہم آپ کو سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لکھم فی ہا خیر فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اونٹ وغیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اپنا شاہر بنایا ہے شاہر علامت کو کہتے ہیں دین کی علامات ہم نے ان کو بنایا ہے اور شاہر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے زیادہ قربانی کے عمل سے محبت قربانی کے جانوروں سے محبت اور قربانی کے جانوروں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاہر اللہ قرار دیا ہے دین کی علامتیں اللہ نے قرار دیا ہے یعنی دین کے جو بڑے بڑے کام ہیں جو مسلمانوں کی پہچان ہیں جو مسلمانوں کا شعار ہے یہ ان میں سے ہے قربانی جلنا اگ فرمافی خیرن اے لوگوں تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے یہ خیر کیا ہے ایک تو اس کا گوشت استعمال کرتے ہو اس کی کھال بھی ضرورت مندوں کے کام آتی ہیں اور نمبر دو اس میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے منقبت اور فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر بنائی ہے آگے فرمایا فضل اللہ علیہ ثواب زیادہ ان کو بالخصوص اونٹ کو جب نہار کرنا ہو اسے ایک ہو یا زیادہ ہوں تو ایک ہے تو اسے ایک کو زیادہ ہے تو ان کو لائن میں صف بستہ کھڑا کر کے اللہ کا نام ان پر لو یعنی اللہ کا نام لے کر ان کو ذکر کرو ان کو ذبح کروز علیہ صواف آگے فرمایا وجب جنوب ہاں اور جب ان کے پہلو زمین پہ گر پڑے ٹھنڈے ہو جائے پھر اب ان کے گوشت کو بناؤ کلو منہ وہ آتی ملکانیاں معطرہ <وَالْمُعتَرَّة> اب خود کھاؤ اور جو ضرورت مند نہیں ہیں تمہارے پڑوسی تمہارے دوست ان کو بھی کھلاؤ بول اور جو محتاج ہیں تمہارے پڑوسی ہوں رشتہ دار ہوں یا عام مسلمان ہوں سائن ہوں ان کو بھی کھلاؤ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کدالی کا سخر نہ الحم تشکر ہم نے یہ جانور بڑے بڑے اونٹ گائے بڑے بڑے بکرے ہم نے یہ تمہارے مسخر کر دیے تابع کر دیے کہ تم ان کو ذبا کر ڈالتے ہو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہو ہم نے ان جانوروں کو تمہارے مسفر کیا ہے اللہ تشکرون تاکہ اللہ کے نام پر ان کی قربانی دے کے اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پر کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے متصل اگلی آیت میں کہا نہیں لیکن یہ بھی سن اچھی طرح یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلا کہ انالکوام کم اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوا پہنچتا ہے اخلاص اور نیت اور جذبہ پہنچتا ہے اس لیے پورے تقوا کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ لاہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور نیکی کے جذبے کے ساتھ عجر و ثواب کی نیت کے جذبے کے ساتھ تم نے یہ عمل کرنا ہے علامہ ہدا کم اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابے کر دیا کیوں تابع کر دیا یہ تو کب بیرال علامہ تاکہ تم ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اللہ نے تمہیں کفر سے بچایا شرک سے بچایا گمراہیوں سے بچایا یہ اللہ نے تمہیں دین دیا ہدایت دی توحید دی اب اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرو اور ذبح کرتے ہوئے نار کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کروشیر المحسنین اور پیغمبر جو جتنا نیکی کرے ان کو خوشخبری دے دے من یہ عمل جس کا صرف سے کر سکتے ہو کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سو اونٹوں کی قربانی دی سو اونٹوں کی جس میں سے تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دو مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حج کی قربانی میں حالانکہ ایک قربانی کافی تھی سو اونٹ ذبح کیے اور جو عام عید کی قربانی ہے بیوی بچیوں اور اپنی طرف سے اس کے لیے الگ سے گائے کی قربانی دیں اور مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے آپ نے سات اونٹ ذبح کیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے پر شکر ادا کرنے کا یہ بڑا عظیم ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں دنیا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتی ہے نظر و نیاز دیتی ہے آپ ایک اللہ کے نام پہ یہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر کی صدایں بلند ہو رہی اور صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنا کرتے تھے جس کا معنی یہ ہوا کہ جانور زما کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگ سن لیں اسی طرح تقویرات بھی بلند آواز سے کہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ذوق شوق پیدا ہو اور خوب اللہ کی بڑائی اور قربانی کے حوالے سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ رزق کے سے ہونی چاہیے کیونکہ حدیث موجود ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ اللہ طیبا اللہ تعالیٰ طیب قبول کرتا ہے پاک اور حلال قبول کرتا ہے وہ قربانی ہو تو حلال رزق سے ہو پیسوں سے ہو حج عمرہ ہو حلال کمائی سے ہو وہ عام صدقہ خیرات ہو وہ بھی حلال کی کمائی سے ہو حرام کی کمائی سے حرام معیشت سے کوئی عمل قبول نہیں ہے اس, لیے اس حوالے سے اپنی اصلاح کریں قربانی کی کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ قربانی ایسا کریں جو اللہ کے ہاں قابل و قبول ہو میرے و راب کے لیے اللہ کے ہاں عجر و ثواب کا باعث بنے اور دیگر جو قربانی کی شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں ان کا بھی لحاظ رکھیں نمبر ایک قربانی کی عمر کہ وہ کس عمر کا ہو سعید مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاتسبہ الا مسن الا اللہ یو سر علیکم من الزعن فرمایا لوگوں تم نے نہیں ذبح کرنا نہیں قربانی دینی آپ تم نے مگر مگر دانتا جانور کی مصنح جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں اور اس جگہ نئے دانت اگنا شروع ہو گئے ہوں جس کو دانتا کہتے ہیں وہ چاہے اونٹ ہو چاہے گائے ہو چاہے بکرا ہو چاہے دنبہ ہو چاہے بھیڑ ہو یوسر علیکم ہاں اگر تم پر کوئی تنگی ہو جائے تنگی دو طرح سے ہے ایک یہ کہ پیسوں کی کمی ہے دوسری یہ ہے کہ جانور ایسا نہیں مل رہا جو دانتا ہو جانور ختم ہو گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک تنگی ہو تو پھر ایک سال کا بھیڑ کا یا دنبے کا بچہ ذبح کیا جا سکتا ہے جو اگرچہ ابھی کھیرا ہے یعنی اس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں گرے تو بھی جائزے وہ بھی مجبوری کی حالت میں یہ ایک عمر کے بارے میں باقی ان کی عمریں متعین نہیں ہے ان کی عمریں متعین نہیں ہے کہ وہ کتنی عمر کا کون سا جانور وہ داتا ہوتا ہے ہر علاقے اور موسم کے حوالے سے ان کی عمریں مختلف ہیں اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بتا دیا ہے دو آدیث اور سن لے ان جانوروں کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کے متعلق خصوصی ہدایات ہی ہیں یہ مسلم کی تھی اور ابھی دو ابو ابود کے حوالے سے سنیے جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العزنا وینا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم آنکھ کو اچھی طرح چیک کریں اور کان کو اچھی طرح چیک کریں قربانی کے لیے جو جانور خرید رہے ہیں اس کے کان اور اس کی آنکھ کو اچھی طرح چیک کریں کہ کان کٹا تو نہیں اور اندھا یا بہنگا تو نہیں ہے اور دوسری حدیث برابن آزم سے ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سستم نے فرمایا اربا تجز و فلازہی فرمایا لوگوں چار قسم کے جانور ہیں یا یوں سمجھو چار قسم کے عیوب ہیں وہ جن جانوروں میں پائے جائیں اس جانور کی قربانی نہیں ہے پھر آپ نے ایک ایک کر کے گنوایا فرمایا نمبر ایک نمبر ایک الجاؤ البینوہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اللہؤ البروہا اندھا یا بہنگا جس کا بہنگا پن بالکل واضح ہو المریضا البین و مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو القصیرہ اللہ کی تات لاتن کی وہ کمزور اور لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے اور جس کے پٹھوں میں جان ہی نہیں ہے جس کا کمزور اور نحیف اور لاغر ہونا بالکل ہی واضح ہے پر یہ چار جانور تم نے زباں نہیں کہا اس میں ایک تو ایبدار نہ ہو اور ایک وہ کمزور نہ ہو اچھا جانور ہو اپنی استطاعت کے مطابق ہو اچھا ہو اپنی استطاعت کے مطابق ہو بلکہ علماء نے لکھا ہے آدیش کی روشنی میں سب سے افضل اوڑھ کی قربانی ہے. اس کے بعد گائے کی قربانی ہے اس کے بعد بکرے دمبے اور بھیڑ کی قربانی ہے. اور حصے بھی ڈالنے ہوں تو سب سے افضل حصہ کیا ہے اونٹ کی میں ڈالا جائے اور اس کے بعد درجہ ہے گائے کے حصہ ڈالنے کا جیسی استطاعت ہو ویسا کیا جائے اور ابو ابوداؤد کی ایک اور حدیث میں سینگ کا بھی ذکر ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا یا سرے سے سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو ایسا جانور بھی نہ ہو جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ دیا گیا ہے یا جس کا سینگ ٹوٹا گیا ہے اور ایک راوی کہتے ہیں کم سے کم آدھا یا آدھے سے زائد اگر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہے اور اگر آدھے سے کم سینک ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب نہیں ہے اگر آدھے سے کم سینک ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے اس کی قربانی جائز ہے یہ قربانی کے جانوروں کے احکامات اور افضل ہیں کون دن افضل ہے اور کون سی قربانی افضل ہے یہ ہم نے بتا دی اور جہاں تک اس کے گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے تو پرانے مجید میں باقاعدہ کوئی تین حصے مقرر یا حدیث میں تین حصے مقرر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہاں آپ نے ابھی ایک آیت سنی اس آیت میں یہ تھا من ہاں وہ ترم القانا وہ اور غیر ضرورت مند اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ یعنی اپنے رشتہ داروں کو جو محتاج نہیں ہیں پڑوسیوں کو جو محتاج نہیں ہیں انہیں بھی کھلاؤ اور ضرورت مندوں محتاجوں سائلین کو بھی کھلاؤ یہ تین یعنی جگہ بتائیں جہاں قربانی کا گوشت خرچ ہو سکتا ہے خود کھاؤ پڑوسیوں کو دو اگرچہ انہوں نے خود بھی قربانی کی ہوئی ہے دوستوں کو کھلاؤ اگرچہ خود بھی قربانی کی ہوئی ہے اور نمبر تین ضرورت مندوں اور سائلین کو دو اگر کوئی اس عیسائیت کو سامنے رکھ کر تین حصے کرتا ہے تو اکثر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے باقی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بالخصوص حالات کو دیکھ کر اگر حالات ایسے ہیں کہ لوگ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں غربا زیادہ آ ہیں مساکین زیادہ آ ہیں تو پھر ان کو زیادہ دینا چاہیے اور اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر ضرورت مند اتنا زیادہ نہیں ہے آپ نے ضرورت مندوں کو دے دیا بچ رہا ہے تو آپ ایک تہائی سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ عمل در حقیقت اصلاً بس اللہ کے نام پر جانور ذما کرنا ہے اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے بس یہی نیکی ہے اور یہی عمل ہے اور یہی توحید کا اظہار ہے اور در حقیقت تو اس قربانی کے ذریعے اس عظیم واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے ایک اطاعت کے عظیم مظاہرے کی وفاداری کے عظیم مظاہرے کی فرما کے عظیم مظاہرے کی ایک یاد دہانی کرائی گئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تاریخ انسانی اطاعت و وفاداری کی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا اور ابراہیم الاسلام بھی اور ان کے بیٹے بھی بغیر چون بغیر پسو پیش بغیر اگر مگر کے فوراً تیار ہو گئے ابراہیم الاسلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی کر لی اللہ نے جنت سے دنبا بھیج دیا وہ زبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم اس قربانی کو آئندہ تمام امتوں میں رکھ دیں گے تاکہ طاط و وفاداری کی یہ مثال سب کے سامنے رہے اس کو بھی یاد رکھیں اس کو بھی سامنے رکھیں اور کیونکہ آئندہ جمعہ کو عید ہے عید کے حوالے سے بھی کچھ ضروری مسائل سن لیجئے جی. ایک بات مشہور ہے کہ عید کی رات عبادت کی رات ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ موضوع اور ضروریف بعض روایات سے ثابت نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے نہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے عام راتوں کی اتنا رات ہے جس کا جو معمول ہے اس معمول کے مطابق یہ رات گزار سکتا ہے اتفاق سے آنکھ کھل گئی ہے تاجد پڑھ لے اذکار کر لے عبادت کر لے لیکن اسے بالخصوص عبادت کی رات سمجھ کے باقاعدہ اہتمام کرنا یہ چیز بس اوقات کے زمرے میں آ سکتی ہے جو حدیث ہے اس حوالے سے وہ حدیث ضعیف ہے موضوع ہے من گڑت باقی عیدین کی مناسبت سے بالخصوص یوم عرفہ یوم نہر اور یام تشریق ان میں کثرت سے اذکار کرنے چاہیں تکبیرات تکبیرات کے الفاظ مختلف ہیں مختصر بھی ہیں مختصر ہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبی یہ سلمان فارسی رضی اللہ صحابی رسول سے مروی بڑے آسان اور مختصر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخر میں اللہ اکبر کبی یہ مختصر الفاظ ہیں ایک صحابی سے صحیح صنعت سے ثابت ابن عباس سے کچھ اور الفاظ ثابت اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ دو بار پھر اس کے بعد اللہ اکبر و اجل اور پھر اللہ اکبر ولی اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر کبیرہ یہ کلمات تکبیرات یہ ثابت اور جناب عبداللہ بن مسعود سے جو الفاظ ثابت ہیں مرفواً بھی اور ان کا عمل بھی مرفون سند میں کلام ہے اور ان کے عمل سے ثابت ہیں وہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں اور عام طور پر رسائل میں اور کتابچوں میں لکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ کلمات کا ان دنوں میں بالخصوص کسرہ سے اہتمام ہونا چاہیے ویسے یہ کلمات تقبیرات اور دیگر اذکار ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں عیدین کے حوالے سے جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ نمبر ایک راستہ تبدیل کر کے آنا جانا ہے اور عید الاضحی میں عید سے پہلے نہ کھانا اور قربانی کے گوشت سے کچھ کھانا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے راستہ بدلنا چاہیے تکبیرات کہتے جانا چاہیے خواتین بھی گھروں میں تکبیرات کہیں اور عیدگاہ میں جاتے ہوئے تکبیرات کہیں خواتین کا عید کے لیے جانا یہ بخاری مسلم اور دیگر کتب سے ثابت مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر آپ سسلم کی تاکید ہے فرمایا آپ ستنم نے ام عتی کو کہ تم عورتیں عیدگاہ کے لیے آؤ عید میں نماز کے لیے آؤ حتیٰ کہ تم نوجوان بچیوں کو با پردہ خواتین کو اور حائضہ خواتین کو بھی لے آؤ پوچھا گھروں میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے کہا یا تو کسی سے آ طور پر لے لے یا پھر اپنی سہلی یا اپنی پڑوسن کی چادر میں لپٹ کر کرائے اتنی تاکید ہے اتنی تاکید ایک حدیث میں یہ ہے کہ خواتین کو گھروں سے نکالو عیدگاہ کے لیے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں شامل ہوں یہ الفاظ صحیح بخاری میں تاکہ تکبیرات میں شامل ہوں مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں کیوں معروم کیا جاتا ہے ہاں البتہ ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ خواتین کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے و زینت کے ساتھ نہ جائیں بالخصوص جو انہوں نے برقع اوڑا ہوتا ہے چادر اوڑی ہوتی ہے بہت زیادہ خوبصورتی کا اظہار اور تزئین اور جمال کا اظہار نہ کر رہی ہو اور پردے کے ساتھ جائیں خوشبو لگائے بغیر جائیں اگر زیور زیب تن کیا ہوا ہے اور دیش چلنے سے قدم زور سے رکھنے سے زیور کی آواز آتی ہے تو پھر اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے یہ سارے احکامات بھی ہیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے جانا چاہیے ان سارے احکامات کی پابندی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق ہو صرف یہ نہیں کہ عورتوں کا عیدگاہ میں جانا سنت ہے بس یہ سنت تو یاد ہے باقی کوئی فرض اور سنت یاد نہیں اس کی دھجیاں بخھیری جا رہی ہیں اور دھجیاں بخیری جاتی ہیں جن امور کی طرف ہم نے نشان دہی کی ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے ایک سنت کو عمل کرنے کے لیے اور دیگر کئی سنتوں کو بلکہ فرائض کو پامال کرنا الٹا اللہ کے رسول سلم کی مخالفت کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی اقل مندی ہے آپ تک سنت پر عمل کرنے جا رہی ہیں دعاؤں میں شریک ہونے جا رہی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے جا رہی ہیں تو پھر شریع آداب کے ساتھ آپ جائیں شریع آداب کا آپ لحاظ رکھیں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں اشر ذلحج کے حوالے سے قربانی کے جانور کے حوالے سے اور باقی مسائل قربانی کے معلوم ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک جانور ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہے. وہ گھرانہ ایک فرد پر مشتمل ہے دس بیس افراد پر مشتمل ہے جو ایک گھرانہ سمجھا جاتا ہے جن کا کھانا پینا رہن سہن باہم ایک ہے وہ ایک گھرانہ ہے اس میں چاہیں بی, بی بچے ہوں چھوٹے بہن بھائی ہوں کوئی بھانجا بھتیجا فلا فلا ہوں اگر وہ ایک شخص کی نگرانی سرپرستی اور زیر سایہ ہیں اور اکٹھے کنبے کی حیثیت میں کھاتے پیتے رہتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی گھرانہ ہیں اس ایک گھرانے کی طرف سے صرف ایک قربانی جائز ہے وہ کوئی اونٹ کی کرتا ہے گائے کی کرتا ہے بکرے کی کرے دنبے کی کرے وہ جائز ہے اس سے زائد وہ کرنا چاہے تو اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ نہیں دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص نیت کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے یہ ڈرنا ہو کہ لوگ ہمیں کنجوسی کے تانے دیں گے بلکہ یہ ہو اللہ نے توفیق دی ہے یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے آج ہم یہ عمل خوب کریں گے خوب کریں گے خوب کریں گے اس نیت سے زیادہ قربانیاں کرنا جائز ہے اور ایک سنت کہہ لیں ایک شری مسئلہ کہہ لیں اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عید جب ذیل حج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ فلاح خد المن شاری فلا من اظفاری جان نظر آج ہے جان نظر آج ہے ذل حج کا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے جیسے چاہیے اپنے بال اب نہ کٹوائے اور منڈوائے اور نہ ہی اپنے ناخن ترچوائے بلکہ ان چیزوں سے وہ رک جائے ان چیزوں سے رک جائے اور عید والے دن بال کٹوائے اور ناخن تر تو یہ شری مسئلہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اب تک اگر کوئی کوتا ہو گئی تو آئندہ کے لیے آئندہ جو دن باقی ہے ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور ایک حدیث ہے جب آپ نے قربانی کا ذکر کیا تو ایک صحابی نے کہا میرے پاس تو قربانی کا جانور نہیں ہے ایک جانور ہے وہ دودھ والا ہے وہ میرے بیوی بی بچوں کے کام آتا ہے میں کیا کروں میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے تو آپ سستاوں نے فرمایا تم عید الاضحی والے دن اپنے بال کٹوا لینا ناخن ترشوا لینا وغیرہ وغیرہ اپنے بالوں کی صفائی کر لینا تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا ابو اداؤد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایسا شخص بھی جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اسے پتہ ہے کہ میں قربانی نہیں کر سکوں گا وہ بھی ان دنوں میں ان بالوں اور ناخنوں کو کٹوانے اور ترشوانے سے اجتناب کرے اور عید کے دن صفائی کر لے اسے بھی پورا ثواب ملے گا ان شریع احکامات کو یاد رکھنا چاہیے باقی جو بندہ قربانی کر رہا ہے گھر کا بڑا اس کے بچوں کے لیے بیوی بی بی بچوں کے لیے گھر کے دیگر کنبے کے افراد کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے اگرچہ بات سرحد کے ساتھ نہیں ان کے لیے کیا حکم ہے بالوں اور ناخنوں کے حوالے سے کوئی سراہد سے نہیں ہے البتہ بال سلف صالحین سے آتا ہے وہ بچوں کو بھی روکا کرتے تھے منع کرتے تھے ان دنوں میں بال کاٹنے اور ناخن ترشوانے سے اس لیے بہتر یہی نظر آتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے جو بھی مسلمان ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے تو ایسا کریں ان دنوں میں اس حکم پر عمل کریں اسی بار اکتفا کرتے ہیں چند ضروری مسائل اور احکامات تھے کیونکہ اگلے جمعے سے پہلے عید ادا کی جائے گی اس لیے یہ کچھ احکامات تھے ہم نے بیان کر دیے اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں اپنے ان احکامات پر ان دینی امور پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق کتا فرمائے باقی سارے مسائل جمعہ میں بیان نہیں ہو سکتے اس کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اہم معاملہ جیسے حج ہے جیسے قربانی ہے یا دیگر معاملات ہیں تو اس حوالے سے علماء سے پوچھ کر کسی اہم کتاب جے کا مطالعہ کر لینا چاہیے جیسے قربانی ہے تو گھر کا بڑا جو قربانی کر رہا ہے وہ ضرور اس کا مطالعہ کر لے ایم ذلحج ہیں اس حوالے سے کتابچے ہیں ہر فرد ان کا مطالعہ کر لے تاکہ خطبے میں دروس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ایک بندہ ان ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لے اور تاکہ اس کا سارا عمل سنت کے مطابق ہو اللہ باقا ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اقولوں کو لہٰذا واخر داوانا الحمدللہ للہ